بندے کا جہنم میں داخل ہونے کے اہل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر دے مگر یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت بھی کرے و تب غیر صبیر المؤمنین اور پیچھے بھی چل پڑے اس راستے کے جو ایمانداروں کا راستہ نہیں ہے تب جا کے اس پہ یہ سزا ہے نو ماتولہ و نسل جہن یعنی دو کام ہو گئے نا جس پہ سزا ہے ایک تو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے دوسرا کیا کرے مومنین کے راستے خلاف کرے معلوم ہوا ان میں سے کوئی ایک اگر کام کرے تو پھر یہ سزا نہیں یہی بنے نا یہ دو کام کرے گا وہ کہتا ہے جی یا مول نعیم کہتا ج ہاں؟ نہیں نہیں, کی نہیں جیہ کیا کر رہے ہو جیہ کہ کے لیے جیہ یعنی دو اگر نہ ہوں تو پھر جیہ یعنی سزا ان کو ملنی چاہیے اگر دو میں سے ایک ہو تو یہ مسکوت ہو ہوگا نا یعنی یہاں سزا جو بلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے ایک قصور دوسرا کہ اور صحابہ کرام مومنین کے راستے کے بھی خلاف کرے یہ دو جب کام کرے گا تو اس وقت نولہ ماتول و نسل جہنم وساط مسیرہ یہی ہے نا قرآن پاک میں تو یہی ہے نا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دو کٹھے نہ ہوں وہ غلطی نہ کرے ایک کرے ان میں سے کہہ دیتے کو کہہ دیتے تھا کہنا یہ تو نیرہ کفر ہے کیونکہ یہ تو مستقل موضوع ہے نا مستقل مسئلہ ہے ہاں جی یہ ہو سکتا ہے مولوی حمید گل کیا سوچ رہا ہے مراک مراکمہ کر رہا ہے ہاں اب بھی یہ معیوشا کے رسولہ ما دما طبیہ نا لاہول اس کا بیان ہے و یہ بتلانے کے لیے کہ ایک شخص اگر کہتا ہے کہ میں اللہ کے پاک رسول کا سچا غلام ہوں رسول اللہ کے بغیر کسی چیز کی تقلید میں شرک سمجھتا ہوں اور کسی کی تقلید جائز نہیں ہے میں رسول اللہ کا عاشق ہوں سچا عاشق ہوں مگر صحابہ کے رام کے خلاف اس کا راستہ ہے زندگی کا تو یہ دعوی اس کا غلط ہوگا دعوی اس کا یہ غلط ہوگا اور وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح رسول اللہ کا منکر کافر ہے کیوں اللہ کے رسول کی مخالفت کا پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے مخالف ہیں وہ اس طرح چلے گا کہ دیکھو صحابہ کرام نام کے راستے پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا اگر صحابہ کے راستہ اور سبیل کا منکر ہے تو چاہے لاکھ دعوی کرے تب بھی جھوٹا تصور ہوگا گویا کہ اللہ کے رسول کریم کی اتباع معلوم اس وقت ہوگی کہ واقعی اس کے اندر رسول اللہ کی اتباع ہے جب وہ صحابہ کرام رام کی اتباع کر رہا ہوگا اس لیے رسول اللہ کی مخالفت کا بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہاں تفسیر اس کی کرتے ہوئے غَيْرَ سَبِيلِ المومنین کہا ہے مانا یوں ہوگا کہ جو شخص مخالفت کرے رسول کی بات اس کے کہ کھل چکا ہے اس کے لیے ہدایت کا راستہ یعنی یت غیر صبیل المومنین یعنی وہ مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر رہا ہے مات و اللہ و نسل جہنم وسات ان اللہ اللہ یک فروش را کبھی یگ فرو مادھو نزال کل شاہ دعوے کا ارادہ اور یہ بھی فرمایا جائے گا کہ یہ سب کچھ شرک وغیرہ جو ہے یہ شیطان کی کار ستانیاں ہیں اللہ نہیں معاف کرتا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ فقط زل لمبا تو وہ دور کی گمراہی میں جا گرا نہیں پکار رہے یہ لوگ اللہ کے بغیر مگر دیویوں کو پکار رہے ہیں ان مونسات کے پیچھے چلے ہوئے ہیں کلام عرب میں مردوں کو بھی مونس کہا جاتا ہے مردوں کو بھی ہاں اس لیے محدسین مفسرین امام ابن تیمیہ ہو گئے یا محمد عبد ال مصری ہو گیا وہ کیا کہتے ہیں المراد بل سے ہنا المتا المراد و سے یہ جو قرآن میں اناسا آیا ہے نا المراد و سے ہنا اس جگہ پہ الموتہ مردے مراد ہے کیوں؟ مردوں پر عورتوں کا اطلاع اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس طرح عورتیں کمزور ہوتی ہیں مردہ جس طرح کمزور ہوتا ہے اسی طرح عورت بھی کمزور ہے اس مناسبت کی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ اناس سے مراد مردے ہیں اس کمزوری کی وجہ سے اور اکثر اہل کتاب والے ان کا بھی یہی تھا کہ وہ عام طور پہ اور متکل علماء ابو بکر باقلانی نے اعجاز القرآن میں انہوں نے بھی اسی طرح کہا ہے امام ابن تیمیہ نے بھی اسی طرح لکھا ہے اور المنار والے نے بھی اسی طرح لکھا ہے کہ عرب کے اندر عام دستور ہے کہ یہاں جو آتا ہے نا یدو من اللہ اناسا یہ اناسا سے مرد مراد ہیں اور ان کو اناس کیوں کہا گیا کہ چونکہ عورتوں کی طرح عورت بھی چونکہ کمزور بن نیت رکھتی ہے مردہ بھی چونکہ کمزور ہے اس مناسبت سے انہوں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ اید یدعون من ہی اللہ اناسا نہیں بلا رہے وہ اللہ کے بغیر مگر مردوں کو اناس کا معنی اب کیا ہوگا مردوں کو و یدعون اللہ شیتان مریدا اور نہیں یہ بلا رہے مگر حقیقت میں شیطان کو جو اللہ کے دربار سے دھکیلا ہوا ہے لانہ اللہ اللہ اس پہ لانت کرے اسی نے کہا تھا کہ ضرور پکڑوں گا میں تیرے بندوں سے ایک نہ ایک حصہ مستقل شرک پھیلی کا والا ہم اور ضرور گمراہ کروں گا ان کو اور ضرور آرزوئیں دلاؤں گا طرح طرح کی حوثوں میں ان کو مبتلا کروں گا والا عامور ضرور حکم کروں گا ان کو پس کاٹ دیں گے وہ کان چار پوں کے بحیرہ بہرا صاحبہ وسیلہ حام وغیرہ والا عام اور اور حکم کروں گا ان کو پس ضرور تبدیل کر دیں گے اللہ کی بناوٹ کو کوئی ڈاڑھی منڈوا رہا ہوگا کوئی خصی ہو رہا ہوگا کوئی دولت شاہ کے چوہے بن جائیں گے کوئی کسی طرح کو کسی طرح جس حال پہ اللہ نے ان کو بنایا ہوگا اس حالت کو وہ ضرور تبدیل کرواؤں گا میں یتخذ شیطان ولی اور جو بھی پکڑے گا شیطان کو سرپرست اللہ کے بغیر پس وہ خسر خسران ان مبینہ خسارے میں گیا خسارہ بھی کلم کھلا باز ہے کیوں یاد و وہ کیونکہ وہ شیطان ان سے وعدہ بھی کرتا ہے اور آرزویں بھی غلط دلاتا ہے وبا یا دو شیتان و اللہ نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر میرا دھوکے کرنے کا الاواہ جہنم یہ لوگ جن کی یہ صفتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور نہ پائیں گے اس سے پیچھے ہٹنے کی جگہ مہیسا اور وہ لوگ جنہوں نے توحید مان لی اور عمل اچھے کیے ضرور داخل کریں گے ان کو باغات میں جو چل رہی ہوگی ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گی ان میں وعد اللہ حقن اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور کون بات کرنے میں اللہ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے لے سب امان کم زجر مومنین پر بھی اور اہل کتاب پر بھی نہیں ہے تمہاری آرزوں سے کام بنتا نہ اہل کتاب کی آرزوں سے آرزو کے ساتھ تو کسی قسم کا کام نہیں ہوتا جو شخص بھی عمل برا کرے گا بدلہ دیا جائے گا اس کے ساتھ اور نہیں پائے گا اس اپنے لیے اللہ کے بغیر نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار اور جو شخص کرے گا اچھے عمل چاہے معنس ہو مذکر ہو مونث ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور ذرہ برابر بھی ان پہ ظلم و زیادتی نہیں کی جائے وَمَنْ أَسْنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ کون زیادہ دین ابراہیم اور ملت ابراہیم کی طرف ترغیب کون زیادہ خوب ہے دین کے لحاظ سے اس بندے سے جو حوالے کر دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وجہ حوالے کر دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے اس حال میں کہ وہ نرخ خلوص کے ساتھ کرنے والا ہوتا ہے وقت بہ ملت ہے براہیم یعنی اتباع کر لیتا ہے ملت براہیم کی جو حنیف تھا وق تک خز اللہ ابراہیم کیونکہ اللہ نے جو ابراہیم کو خلیل بنایا تھا ایسا دوست ایسے دو دوست جن کے درمیان چیونٹی تک کے سر کی گنجائش بھی نہ ہو خلیلا خلال سے ہے اندر داخل ہو جانا ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائے گھاٹا یار ولی محافظ ملت کا معنی ملال سے ہے دکھ میں دکھوں کے اندر پھس جانے کا نام اصل ملت ہے اس لیے کوئی ملت ایسی نہیں جس کے اندر کو دکھ اور ملال نہ اٹھانا پڑے ملل سے ہے نہ ملال سے ہے ملت ہوتی تب بھی جب اس کے اندر ملال اور دکھ اٹھایا جائے ہاں جی ولی اللہ معافی سماوت اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں اللہ ہی ہے ہر چیز کو گھیرے میں لینے والا ہاں کا فنسا کام ریا میں سے دوسرا حکم جو تھا اس پر تنویر ہے پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں آپ فرما دیجئے فتو دیتا ہے تم کو اللہ ان عورتوں کے بارے میں ومایوت اللہ یعنی واؤ تفسیریا ہے ومایوت اللہ علیہ کم یعنی جو پڑھی جا چکی ہے تم پر کتاب میں بیچ یتیم عورتوں کے وہ عورتیں جو نہیں دیتے تم ان کو وہ جو فرض کیا گیا ہے ان کے لیے یتیم عورتوں سے خوبصورتی کی وجہ سے شادی تو کر لیتے ہو مگر حق مار کیوں نہیں دیتے ان کا وہ اور تم نفرت کرتے ہو کہ نکاح کرو ان سے ول مستض افین من الدان اور فتو دیتا ہے تم کو اللہ ان کمزور بچوں کے بارے میں یفتی کم فی المست افین یفتی کم فی ہن ول مست افین ونت کو مول لیتا ماہ و تفصیلیا یعنی تکوملیت ماں بال قائم رہ گئے کرو یتیم عورتوں کے لیے بال انصاف کے ساتھ وما تفلو من خیرن اور اس کے علاوہ بھی جو نیک کام کر سکتے ہو وہاں بھی انصاف کے ساتھ کیا کرو خافتواں حکم جو تھا او شکا کا ما اس کی تنویر فرمائی اگر عورت ڈرتی ہو اپنے خامد سے کسی شرارت کا کہ صحبت نہیں کرے گا نفکا نہیں دے گا او اوزن یا اسے بے توجہ کر جائے گا فلا جنا علیما پھر کوئی حرج نہیں ان پر کہ اصلاح کر لیں درمیان اپنے ایک خاص قسم کی سلو یعنی سلو با شرائط با شرائط سلو کر لیں کیونکہ سلو وقت پھر بھی اچھی ہے وہ اہ زیرا تل ان ہم یہ بھی بتا دیں کہ اہ زیرا تل کہ نفوس جو ہیں جدا نہیں ہوتے نفوس ہرس اور بخل سے چاہے جتنا بڑا ہو جائے نہ کوئی نفس مطمئنہ مطمئن نہ بن جائے تب بھی انسانوں کے اندر ہرس تو بہر حال ہوتا ہی ہے نا اس لیے اس زیرا تل ہمیشہ موجود رہتے ہیں اپنے نفسوں کے اندر وہ ہر اور بخل کو رکھ کے او زیرا تل انفسو حاضر کیے گئے ہیں ہر وقت جتنے نفس ہیں الشح بخل کو اور کنجوسی کو وہ ان تو سے نو اور اگر تم ایسار کرو احسان سے کام لو وہ اور اللہ سے ڈرو بد انجامی سے ڈرو فن اللہ کا نب ماتل خبیر ولنت ستتی او انت ادلو <النَّاز> او سنو ہرگز نہیں طاقت تمہاری کہ بہما بجو تم انصاف کر سکو درمیان بیویوں کے ولو ہرس اگرچہ تمہاری دل کی خواہش اور ہرس بھی ہو کہ ہم ایسا کر پائیں گے یہ قتن بھی نہیں ہو سکتا آخر کسی نہ کسی بیوی کی طرف کچھ الٹاؤ دوسروں کے نسبت زیادہ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی بیوی کے متعلق سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تمام سے محبت برابر ہو یا نبھا کا طریقہ برابر ہو بہرحال یہ فرق تو ہر حال رہتا ہی ہے چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو یہ خطاب جنس کو ہے جن سے انسان کو اس کے اندر بھی یہ برابری نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلات وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ ہاضا قسمی فیما تملک فیما املک فلا تلمنی فیم تملک ولا املک ہاضا قسمی کا سمینہ قسمی قُرا اندازی کیا کرتا ہوں جس بیوی کا نام نکلتا ہے میں اس کو ساتھ لے جاتا ہوں سفر پہ مگر یہ ظہری طور پہ تو میں برابری کر رہا ہوں مگر لا تو آخذنی فی ما تملک ولا عملک جس چیز کا میں مالک ہی نہیں ہوں اس معاملے میں اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہے تو وہ معاف کر دے وہ کون سا وہ چیز یہ تھی کہ میرا دل تجھے پتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کی طرف لٹکتا رہتا ہے ہمیشہ اس لیے میں ظاہری طور پہ تو انصاف کرتا ہوں برابری کرتا ہوں قرآن دازی کر کے جس بیوی کا نام نکلے اس کو ساتھ لے جایا کرتا ہوں مگر آخر میرے دل کی کیفیت جو ہے وہ تو اسی طرف ہی رہتی ہے جس طرف عائشہ صدیقہ کہ ہو دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت اسی کو ساتھ لے جاؤں مگر ڈرتا ہوں کہ برابری اگر نہ کروں تو اللہ ناراض ہوگا ظہری طور پہ اللہ میں برابری کرتا ہوں مگر دل کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے فلا تلومنی فیم تملک ولا عملک اس معاملے میں مجھ پہ مواخذہ نہ کرنا اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ لن النساء ولو ہراستم اگرچہ تمہیں ہرس بھی ہو کہ ہم برابری کریں تب بھی تم تمام بیویوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے اچھا برابری نہیں کر سکتے تو پھر ایک بات یاد رکھو فلا تمیلو کلل میلے کسی ایک کی طرف بالکل تو نہ جھک جایا کرو نا فلاں تمیلو کللل نہ جھک جایا کرو کسی ایک کی طرف کلل میلے یا فلا تمیلو کلل محلے پس نہ پھر جایا کرو مکمل طور پہ پھر جانا کسی بیوی سے مانے دونوں صحیح ہیں ایمانداروں ہو رہے کرو قائم رہنے والے انصاف پر اس حال میں کہ تم گواہ بن کے رہو اللہ ہی کے لیے اگرچہ اپنے لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو ولا انفو اگر اگرچہ اپنے لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو ابل والدین والدین کے خلاف ہو اقربین کے خلاف ہو بہرحال شہادت جو ہے یہ برحق ہے صرف اللہ کے لیے یکن غنی اچھا سنو جس پر گواہی دی جا رہی ہے اگر ہو وہ دولت مند او فقیرا یا ہو فقیر آدمی ف اولا بہما اب ان کی مصالحت کرتے ہوئے یا ان کے مسالے دنیاوی کو دیکھتے ہوئے کوئی بندہ خیال کرے کہ غنی کے لیے یہ حکم ہونا چاہیے اور فقیر ہے چونکہ بیچارہ اس کے لیے یہ حکم کو تبدیل نہیں کرنا کیوں فلاح اولا ما اللہ زیادہ قریب ہے ان دونوں کے وہ خود جانتا ہے کہ فقیر کے لیے کیا ہونا چاہیے غنی کے لیے کون سا قانون ہونا چاہیے تم اپنی ثواب دید پر امیر فقیر غنی غریب کا فرق کر کے احکام میں تبدیلی نہیں کر سکتے اس لیے شہادت مکمل طور پہ ہونا چاہیے حالات نہ پیچھے چلو خواہشات کے کہ وہ بے انصافی کرنے لگ جاؤ شہادت سے منہ موڑ لو وہ ان اور اگر تم فہمائش کے باوجود تلو شہادت میں کوئی ترور مرور پیدا کرو گے او یا انکار کر دو گے صحیح واقعہ کی حقیقت حال سے انکار کر دو گے تو پھر سن لو ان اللہ کا نب ماتا عمل اللہ خوب خبر رکھتا ہے او ایمان والو اہل کتاب اور منافقین کے لیے زجر بھی اور منافقین کر ایک بہترین انداز میں ترغیب ال حسن المان بھی او ایمان کے دعوے دارو جنہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا ہوا ہے آمنو بالقلب دل سے ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ یادین آمنو بل نسانے آمنو بل کلب بلاہ ہی اور اس کی کتاب کے ساتھ جو اس نے اتاری ہے اپنے رسول پر وہ کتاب جو اتاری گئی اس سے پہلے جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ کتابوں رسولوں کے ساتھ دن قیامت کے ساتھ فقط ذل ضلع علم اس لیے ایمان اگر لانا چاہتے ہو یعنی وہ ایمان جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ لانا چاہتے ہو تو دل سے مانو شریعت کے نزدیک اور ہے اند اللہ اور اند اللہ اس کو کہتے ہیں دیانت اور زہری طور پہ اس کو کہتے ہیں شریعت زہری طور پہ تو جو کہتا ہے لا اللہ محمد الرسول اللہ شریعت تو اس پر مسلمان کا حکم لگاتی ہے مگر اللہ فرماتے ہیں دیانت امانت کے ساتھ ایمان لے آؤ وہ صرف زبان سے دعوی نہیں بلکہ اندر سے بھی دل کی شہادت سے من شہد اللہ دل کے بشہادت القلب دل کی شہادت اور گواہی کے ساتھ اگر کرے گا تو پھر صحیح معنی میں اللہ کے نزدیک اس کا ایمان مقبول ہے اس واسطے ظاہر اور دیانت کا فرق یہی ہوتا ہے زہری شریعت کے طور پہ اگر ظہری طور پہ قلبہ پڑتا ہے تو اس کو تو اللہ پا خود فرما رہے ہیں یا یوحزین آ آمنو تم نے اپنی زبان سے دعوی کر کے تو ایماندار بننے کی کوشش کی یا کہلانے کی مگر ہمارے دربار میں مقبول تب ہوگا اگر زبان کے ساتھ تمہارے دل کے اندر بھی ایمان والی شہادت ہو تاقیق وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا پھر کفر کرنے لگے پھر ایمان لے آئے پھر کفر کرنے لگے پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں ایسے لوگ جو ہیں قتل نہیں ہے اللہ معاف کرے ان کو ولال یاد یوم سبیلا اور پھر یہ بھی قتل نہیں ہو سکتا کہ ایسے لوگوں کو اللہ راہ ہدایت کی طرف آنے دے کیونکہ ایسے لوگوں پہ مہارج جباریت کی مار لی جاتی ہے اور ان کے لیے قوت آقلہ والا مادہ معوف ہو جاتا ہے محرج باریت کی مار دی جاتی ہے اس لیے آدمی جب ایمان قبول کرے تو سوچ لے کہ بار بار اس ایمان کے خلاف اگر کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایک وقت ایسا آئے کہ میرے لیے وہ فہم و فراست والا ایمان والا دروازہ سرے سے اللہ بندی کا نہ کر دے اس واسطے گناہ کرنے سے پہلے بھی آدمی کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ات ایسا گنا ہو جو میرے ایمان کی دولت کو بھی جلا کے رکھ دے اور اللہ کی طرف سے محر جباریت کی نہ مارے جائے اللہ تخزون الزین ید تخزون الکافرین یہ منافق وہی لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وقد نزل علیہ کو اے ایب تغم العزا جملہ محترض کیا تلاش کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس جا کے عزت اے ایب تغم اللہ جمی عزت تو نہ کسی نبی کے ہاتھ میں ہے نہ ولی کے ہاتھ میں ہے تو عز و منتشا و تو ذیل و منتشا تو میں ہوں اس لیے کتنی غلطی کے اندر ہے کہ یہ مومنوں کو چھوڑ کے اور کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں کافروں کے ساتھ جو دوستی رکھتے ہیں وہ قد نزال کے قد کے ساتھ ہال ہال کیوں پکڑتے جب تک ہوں دونوں عزت مراد یہ منافق لوگ مشرقین سے تعلق جو رکھتے ہیں ان سے کوئی عزت طلب کرتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری اللہ کے ہاں یہ دوستی پر کرتے ہیں کافروں کے ساتھ مومنوں کے علاوہ حالانکہ کے اتر اتارا ہے اللہ نے اوپر تمہارے کتاب میں یہ بات کہ جب سنو تم اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہو اور اس سے مذاق کیا جا رہا ہو فلا تک ادوما ہوم تو مت بیٹھا کرو ان کے ساتھ ہتا کہ وہ شروع ہو جائے بیچ بات کسی دوسرے کے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ان کو مسل جیسے وہ کافر ویسے ہی تم کا کافر ہونے میں پھر تم برابر ہو جاؤ ان اللہ جامل منافقی نول کافری نفی جہنم جمیہ تاکہ اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں اور کافروں کو اور جہنم تمام کو یہ عام منافق نہیں ہیں یہ وہی منافق ہیں جو رات دن انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یم تذروں نہ بے کو یت ربسوں بے کو امکان الکم فتح اللہ اگر ہو گئی تمہارے لیے کوئی فتح اللہ کی طرف سے تو کیا کہتے ہیں ہاں جی ہمیں بھی حصہ ملے گا نا کیوں علم ہم تمہارے ساتھ تھے نا وہ امکان عل کافرین جی اگر ہم میدان میں نہیں آئے تو ہم دعا تو کرتے رہتے نا تمہارے لیے لنگ بجی گوڈا جی لنگ بجی گوڈا فی کرتے مگر مال غنیمت کے لیے اب چھتے ہو گئے اس لیے کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے رہے کہ تمہارے ساتھ تھے گویا کے وہ انکان کافر نصیب اور اگر غلبہ ہو گیا کافروں کو تو کیا کہتے ہیں کیا ہم تمہارے پہ دار نہ تھے نمنا کمر موم اور ہم منع کرتے تھے روکتے تھے تم سے مومنوں کو یا تم کو مومنوں سے بادشاہ اس لیے مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو ان کے ساتھ ہو گئی کافروں کو ہو گئی تو ان کے ساتھ ہو گئی ہم بادشاہ تم جب لڑ رہے تھے نا مسلمانوں کے لشکر میں ہم تھے تو صحیح مگر انتظار اس میں تھے کہ کوئی موقع ملے اور ہم مشرقین کے ساتھ مل کے مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں اس لیے یج اللہ فرین سبیلا اللہ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے دل قیامت کے بلو یج اللہ ہرگز نہیں بناتا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ منافقی نو ن ل پہلی شرارت پھر گئے دوستی کے پردے میں دشمنی منافقین یخادعون اللہ دوستی کے پردے میں دشمنی پہلی شرارت منافقین کی یہ منافق لو یوا دے وقاد یہ دھوکا دینا چاہتے ہیں اللہ کو حالانکہ وہ اللہ خود ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے اردو میں کہتے ہیں خادہ ہوں فخادہ آدھی اینڈ غالب آدی خادات میں نے اس کے ساتھ مخادعت کی خادانی غالبانی فل خطاع غالب ہو گیا وہ مجھ سے دھوکا دینے میں اللہ منافق لوگ یہ اپنے طور پہ تو یہ دھوکا دینا چاہتے ہیں اللہ کو حالانکہ وہ خود ان کو دھوکے میں رکھ رہا ہے کس طرح دھوکے میں رکھ رہا ہے اوپر اوپر سے ان کو مسلمانوں کے لسٹ میں شمار کر رہا ہے اور اندر اندر سے ان کے ذمے گناہ جتنے ہیں سارے وہ گن کے شمار کر رہا ہے اچانک ہی جا کے ان کو ٹھہر لے گا اللہ پاک جس وقت یہ سنبھل بھی نہ سکیں گے اس لیے چونکہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے گویا کہ ان کو دھوکے میں رکھ رہا ہے مگر یہ بے وقوف کہوں سمجھ نہیں رہی ویزا کام سلاد دوسری شرارت جب اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو اٹھتے ہیں انگراہیاں لے لے کے نماز پڑھنی ہے یو او ننا دکھاتے ہیں لوگوں کو بہت ہی کم اللہ کو خالص یاد کرتے ہیں مصحف نظال کا یہ نہر کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا مصحف زبین اب نظالے کا تصب صب میں رہتے ہیں ہمیشہ ہی درمیان اسی کے لٹکتے رہ جاتے ہیں درمیان اس کے نہ ان کی طرف مکمل ہیں نہ ان کی طرح مکمل اصل بات یہ ہے کہ جس کو دکا مار دے اللہ ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے راستہ اب ایمام داروں کو کہا جا رہا ہے کہ ظاہر کلمہ پڑھنے والے منافقین پر ایک اعتماد مت کرو اے ایمان والوں بنا لیا کرو کافروں کو دلی دوست سوائے مومنوں کے اب یہ صرف منافق نہیں رہے اب یہ کافر ہو چکے ہیں زہر بہر کافر ہو گئے ہیں اس لیے ان سے منع کیا جا رہا ہے توجم سلطان مبینہ کیا ان سے دوستی بنا کے تمہارا ارادہ یہی ہے کہ بناؤ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر حجت کھلم خلن کل اللہ کو پکڑنے کی حجت نہ دو ان کے ساتھ دوستی مت رکھو ان منافقین فطر کے اسفلے میں نہ منافقین تو جہنم کے نچلی کھائی کے لوگ ہیں حدر کے حک در جخری درجہ جہنم کا وہ نم تجزن ہاں جو لوگ توما طائب ہو گئے وہ اصلاح کر لی و تسم خالص اللہ سے چمٹ گئے وہ اخلص دین خالص کر لیا دین اپنا اللہ کے لیے فلاک مل موم وہ بہشت میں مومنوں کے ساتھ رہیں گے اللہ تو سی دیر ہے دے گا اللہ مومنوں کو انعام بہت بڑا ما یفال اللہ بذاب قوم اور تمہیں عذاب دے کے اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا ما یفعل اللہ کیوں کر دے گا اللہ تمہیں عذاب اگر تم شکر کرتے رہو آمن تم اور مسئلہ مانتے رہو کیونکہ اللہ تو شاکر ہے قدردان بھی ہے علیمہ اور نیکی کا خبردار بھی ہے لا یحب اللہ الجہر بسو لا يتخذ الكافرین اولیاء اس سے متعلق ہے کہ کوئی شخص اگر کلمہ کفر پر یا برے کلمے پر مجبور کر دیا جائے تو یہ دوسری بات ہے ورنہ تو برائی ہر حال میں برائی ہے چاہے وہ شرک و کفر کی برائی ہو یا کسی پر زیادتی کرنے کی برائی ہو یا کسی کی شکایت کرنے کی برائی ہو لا ہب اللہ الجہرا بسو نہیں پسند کرتا اللہ اونچی آواز اٹھانے کو کہ برا قول کوئی آدمی اونچی آواز سے کرے ہاں من منظم جس کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کی چیخ نکل جائے کوئی منہ سے کوئی کلمہ نکل جائے تو وہ تو مظلوم جو ہوا مجبور جو ہوا وقان اللہ سلی علیما مگر اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے کہ ظالم نے کتنا ظلم کیا تھا اور مظلوم نے کتنا چیخو پکار کی ہے بات سنو جہر سو کی بجائے ان تو خیر اگر منہ سے اچھا کلمہ نکالو برائی کا بدلہ برائی دینے سے بہتر یہ ہے کہ تم منہ سے اچھا کلمہ نکالو او تخفو یا بالکل پی جاؤ اس برائی کو چھپا جاؤ او اور ان یا در گزر کر جاؤ برائی کل برے کلمے سے اگر یہ تم کرو نا فرم اللہ کا ناف ون تو اللہ تعالی بھی تم سے در گزر کرے گا وہ قادر بھی ہے یعنی اگر تم سے کوئی لفزش ہو گئی تو اللہ کریم تمہاری لفظ سے بھی معاف کر دے گا جس طرح تم دوسروں کی لفظوں کو معاف کرو گے یقر بلا یہودیوں کے لیے زجر وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ تفیریا یہ نا ارادہ رکھتے ہیں کہ فرق کر دیں درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کے وہ یقینا اور کہتے ہیں مانتے ہیں بعض کو اور نہیں مانتے ہم بعض کو ارادہ رکھتے ہیں کہ گھر لیں درمیان راستہ یہ جو شریعت میں عقیدے میں توحید اور شر کے درمیان بیان راستہ بناتے ہیں یہ انہ کا پھر حق یہ حق سچ کے کافر ہیں یہ مومن نہیں ہو سکتے اور جو حق سچ کے مومن ہے وہ مرتد نہیں ہو سکتے وہ آتدنا لرین عذاب تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا ان لوگوں کے لیے بشارت ہو جو رسولوں پر سچا ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ جو مان گئے اللہ کو رسولوں کو بول یہ فرقو بین اور نئی تفریق ڈالتے کسی ایک رسول میں بھی یہی لوگ ہیں کہ بے گون کو اجر ان کے وقان اللہ وفور وبوری یس انوکا کتاب انت نسلہ علیہم کتاب یہودیوں کے لیے زجر اور شبوں کا جواب شروع یہ تھا کہ ایک ہی بار کٹھی بھائی کیوں نہیں نازل ہوتی محمد پہ پوچھتے ہیں آپ سے اہل کتاب انت نزلہ کہ اتار تو اوپر ان کے کتاب آسمان سے کٹھی کتاب فقط سالو تاکیق انہوں نے پوچھا تھا موس علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے سوال یوں کہتے تھے موسا اللہ دکھا ہمیں اللہ جہر ظاہر باہر میدان میں اللہ نظر آئے فضرت موس کا پکڑ لیا تھا ان کو بجلی نے بے ظلم ظالمانہ سوال کی وجہ سے سمت تخذ جا تاکہ بکری کے لیے سما اس کے بعد نہ پھر یہ بھی سن لو کہ اتنا ان خزول انہوں نے بچڑے کو بھی معبود بنا لیا تھا بات اس کے پہنچ گئی ان کے پاس کلن کھلی دلیل جو دلالت کر رہی تھی اللہ اللہ پر مگر پھر بھی افاہنا انزالے کا ہم نے در بزر کیا اس سے اور دیا موسا کو ٹھوس قسم کی بجن قسم کی ظاہر قسم کا حجت اور برہان والا فہنا فوک ہوم اور اٹھا کے ہم نے ان کے سروں کے اوپر طور کو کیوں اٹھایا بےمیسا کے ہم لیمیسا کے ہم واسطے وادلے نے ان سے اور ہم نے ان کو کہا ادخل تمہارے غرور توڑنے کے لیے یہ حکم ہے لیکر حرور یہ حکم ہے کہ سجدے کی حالت میں دروازے پہ داخل ہو وہ کولنا نہ اور ہم نے ان کو کہا ان کی شرارت کو دور کرنے کے لیے لاتا ڈوف ثابت ہے نہ تجاوز کرنا سنیچر کے دن کے متعلق منهم لیا ہم نے ان سے وعدہ بہت غلیز پکا وعدہ لیا مگر انہوں نے اپنے چھن چھن کی بھی پاس نہ کی سجدہ بھی نہ کیا دور پہاڑ کے نیچے وعدہ کر کے پھر اس پہ مکمل رہے بھی نہ پھر کیانا اور قتل کرنے ان کے امبیا کو حق چوتھا وہ کو لم کلو بنا اور کہنا ان کا یہ بک بک کرنا کہ ہمارے دلوں کے خلاف پڑے ہوئے ہیں کسی دوسرے کی بات ہمارے دل کے اندر جا نہیں سکتی یہ چار قسم کے کفر نق سے عہد کیے تو بل تب اللہ علیہ کون کہتا ہے کہ تمہارے دلوں پہ غلاف ہیں غلاف شلاف کوئی نہیں اللہ کی مہر جباریت کی لانت ہے تمہارے دلوں پہ مہر مار ہے اللہ نے اوپر اس کے ان کے کفر کی وجہ سے فلایوں یہ قطن ایمان نہیں لائیں گے الا استثنا منقطے یہ نہیں ہے کہ مہرج باریت کے بعد بھی یہ تھوڑے سے ایمان لائیں گے نانا نا فلا یوں مینو کتن ایمان نہیں لائیں گے الا قلیلن ہاں ہاں جو ایسے نہیں آئے ہاں ہاں جو ایسے نہیں ہے اور وہ تھوڑے رہے ہیں وہ ایمان تو لا چکے ہیں جس رہا عبداللہ اللہ بن اسلام وغیرہ بے کوفر ہند و کاؤل ہند ہاں بجہ کفر ان کے اور ان کے بک بک کرنے کے مریم پر بہتان بہت بڑا اس کے کرنے کے لیے وقل ہند اور بغج ان کے اس قول کے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح بیٹے مریم رسول اللہ کو حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو وہ ماں کا تلو ہو وہاں سال انہوں نے سولی پہ چڑھایا و اللہ کے نب لیکن رلا ملا دیا گیا معاملہ ان کے لیے چھپ رلا ملا دیا گیا ملتبس کر دیا گیا معاملہ تلبیس کر دی گئی معاملے کی چھپ کن کے لیے ان یہودیوں کے لیے جو سرکاری آدمی تھے انہوں نے دوسرے آدمی کو پھانسی پہ لٹکایا اور نام کر دیا ہم نے عشا کو پھانسی پہ لٹکا دیا ہے یہ مانا ہے شب الحم کا بلاکن شب الحم یعنی رلا ملا مشتبہ کر دیا گیا معاملہ ان رعودیوں کے لیے شب جس کا ات ہے نا ہو شبحت ہو میں نے فلاں آدمی کو تشبیح دی ہے فلاں سے یعنی کسی دوسرے آدمی کو سولی چڑھایا اور باہر نکل کے مشہور کر دیا کہ جی ہم نے عیسا کو سولی چڑھا دیا ملتبس کر دیا گیا معاملہ شاسا جو آہارو شبی شب دے شے اہارو شبی ہن بیسا کن شہم معاملہ ملتبس کر دیا گیا مشتبہ کر دیا گیا غلا ملا دیا گیا معاملہ عیسیٰ کا لہم ان باہر کھڑے ہوئے یہودیوں کے لیے جو پھانسی چڑھوانا چاہتے تھے اندر والے لوگ جو تھے انہوں نے دیکھا بھائی تو یہاں ہے نہیں اب دوسرے آدمی کو پھانسی چڑھا کے باہر نکل کے تاڑیاں بجانا شروع کر دی لو جی عیسا کو ہم نے کیا کر دیا پھانسی چڑھا دیا وہ تاکہ وہ لوگ جو اب اختلاف کر رہے ہیں فی ہے بیچ عیسا کے لفی شک من ہو وہ آج بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتا نہیں کس کو سولی دی گئی تھی اور کس کو نہیں دی گئی پہلی زمیر عیسیٰ کے لیے ما کا تالو ہو دوسری ہے ماں سالابو ہو تیسری ہے میں اور چوتھی فیہ پانچویں لفی شک من ہو چھٹی ما لہم بہی من علم نہیں ہے ان کے لیے اس عیسیٰ کے متعلق کوئی سچا علم الت باضن مگر صرف ہی ہیں وہ ماں کا تلو ہو ستو ماں کا ہو یقین نہیں قتل کیا انہوں نے یقینا اس کو بل رفعہ نمبر آٹھ زمیر بل رفعہ اللہ آ بلکہ اسی عیسا کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف مکان اللہ عزیز الحکیم کتنی زمیریں آ گئی آٹھ نامی کتابیں نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لے آئے گا اس عیسا کے ساتھ قبل موت ہی پہلے مرنے عیسا کے کتنی زمیریں ہو گئی یہ ساری زمیریں اگلی یومل کی آمت اور دن قیامت کے ہوگا وہ عیسا الحم شہیدا اوپر ان کے گواہی دینے والا کن تو الم شہیدن فلم کون تھا انتر رکیب الحم کتنی زمیریں ہو گئی گیارہ کی گیارہ زمیریں ساری کس کے لیے ہیں عیسی علیہ السلام کے لیے اب عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت ہوئی کہ حیات <سؤال> <آئے> <سؤال> اور جو قرآن میں یہ اچکلیاں لے کے گا دریشن کرتے ہیں تو قرآن مقدس کی اس عبارت کے سری منکر ہے جو حیات عیسیٰ کے منکر ہے وہ قرآن مقدس کی اس نسر گتی کے منکر ہے قرآن مقدس کیا کہہ رہا ہے ساری زمیریں کس کی طرف ہیں تشدد خیز زمائر تو ویسے ہی ناجائز ہے کہ کوئی زمین کہیں چلی جائے کوئی زمین کہیں چلی جائے اس کو کہتے ہیں تشدد خیز زما اور پوری دنیا کے لہات والے اور نات والے سب متفق ہیں کہ تشدد خیز ناجائز ہے اس لیے جتنی زمیر ہیں ساری کی ساری الگ ترتیب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے اور انہیں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ ان کے فوت ہونے سے پہلے کوئی یہودیوں عیسائیوں میں سے ایسا نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کا بندہ نہ مان لے یہ مانے گا اس کے بعد ان کی موت ہوگی فاد ظلم خلاصہ کلام فاط ظلم کا کلام یہ ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بوجہ ان کے ظلم کے جو یہودیوں کی طرف سے ہوا تھا اور کر رہے ہیں حرام کر دی ہم نے اوپر ان کے طیبات بے عیب چیزیں ستھری چیزیں ہم نے ان کے لیے حرام کر دی کیونکہ وہ خود حرام تھے اس لیے حرامیوں کے لیے چیزیں بھی حرام کر دی گئی وہ الت اللہ جو پہلے ان کے لیے حلال تھی جیسا صورت انام میں آ جائے گا بے سب کے اللہ اور راستے سے بہت سوکھو اور بوجہ پکڑنے ان کے سود کو حالانکہ منع کیے گئے تھے سود لینے سے اور بجہ کھا جانے ان کے لوگوں کے مانوں کو باطل طریقے کے ساتھ لوگوں کا محل باطل طریقے کے ساتھ وَاَتَّقِ دَنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لٰكِنَّ الَّذِينَ رَسَخُوا فِي الْعِلْمِ بِشَارَةِ الْمُؤْمِنِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ چَل کرنا لا کے نرا جگہ لیکن وہ پکے جو علم میں تھے ان میں سے لوگ اور وہ جو مومن لوگ ہے وہ سارے یو مینا بے ماں ان لئی کا یو جو آپ کی طرف ناگ کیا گیا رواں ان ضلع میں جو آپ کے پہلے ناگل کیا گیا آ, یہاں تھا قرآن میں بار بار کہ کتاب مین کب لے کو اور ضلع مین کب لے کر تم سے پہلے امت کو کہا جاتا ہے کہ ان اہل کتاب وہ ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ سے پہلے وہ کتاب نازل کی گئی ولمقی مینسلاتا وزات ہونا تو چاہیے تھا ولمقی مسلاتا یہ مقیمین لاتا کیوں ہے سارے جو مرفوع آ رہے ہیں جو کاپی لکھی ہے اس کو تو یاد کیا ہوگا نا آپ نے اس میں یہ لکھا ہوا نہیں کہ مقیمین مین کیوں ہے جات لکھے ہوئے ہیں مقیمین کیوں پڑھا ہوئے سگ نہیں نہ شد پڑھنا پڑھ پر برابر شدھ نہیں سلاتا دیکھ لینا کاپی میں زکاتا دینے والے زکوٰۃ کو وہ مومن اللہ کے ساتھ دن قیامت کے ساتھ اللہ کا سنتی نظیم دخل, دخل مقدر کہتے ہیں کہ بادشاہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ساتھ ساتھ نویشتہ بھی لے کے چلتا نہ فرشتہ آسمان سے لکھا ہوا نویشتہ ہوتا فرشتہ کہتا یہ جی رسول آ گیا رسول آ گیا رسول آ گیا, رسول آ گیا، یوں کہتا پھر طرح تو پھر ہم مانتے جواب اِنَّا ہم نے کی طرف کیا جس طرح لو اور باقی ان کے بعد نبیوں کی طرف وہی کی ہم نے ابراہیم اسماعیل عیسا کی یاقوسات کی طرف یونس ایون سلمان علیہ مسلات وسلام کی طرف کیا ان کے ساتھ نویشتہ آیا تھا آتا ہے نا داود اور دیا ہم نے داود کئی رسول ایسے ہیں جن کو ہم نے بیان کیا ہے آپ پر پہلے اور کی رسول ہیں جن کو ہم نے بیان نہیں کیا آپ پر آپ پر کلم خاص طور پہ کلام کی اللہ نے موسا کے ساتھ خاص کلام کرنی مگر کہاں نوشتہ تھا اب جو نوشتے کی بات کرتے ہو بکواس کرتے ہو پہلے تمام انبیاء آئے ہیں جن کا نام تم جانتے ہو سنتے ہو کئیوں کو زبانی طور پر مانتے بھی ہو کہاں آیا تھا نوشتہ ان کے پاس روسون یہ سارے رسول تھے مبشرینا. و منظرین رشتے لے کر نہیں آتے تھے اور نہ ہی مختار کون تھے نہ لوگوں کی درخواستوں کو پورا کرنے والے تھے بلکہ وہ تو مبشری اللہ یقین یہ اس لیے ہم ان کو بشیر و بنا کے بھیجتے تھے تاکہ نہ رائے جائے لوگوں کے لیے رسولوں کے آنے کے بعد اللہ اوپر اللہ کے کسی قسم کی حجت کوئی حجت نہ کر سکے کہ لولا ارسل الینا رسولا ہم تو بے مانو کی حجت کاٹنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے مکان اللہ عزیز الحکیم تاکہ اللہ تو زبردست ہے ان مہان کے بے جا مطالبوں کی شہادت ہم نہیں دے سکتے لیکن اللہ تو گواہی دے رہا ہے اس کتاب کی جو اتاری اللہ نے ہاں بے علم اللہ نے جان بوجھ کر اپنے علم کے ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اس کو اٹھا رہا ہے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی اللہ کا قرآن سچا ہے بلّہ شہیدہ اور کسی گواہ کی کیا ضرورت ہے ایک اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے ان اللہ کا فرو جنہوں نے کفر کیا رک گئے اللہ کے راستے سے قد سلو ضلع بیدا تاکہ وہ پسر گئے دور کی گمراہی میں جا پڑے وہ جنہوں نے کفر کیا کیا ظلم کتن اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی راستے کی طرف آنے دے گا اللہ طریق جہنم سوائے طریق جہنم کے اللہ بمانا سوا سارے راستے اس کے بند ہو جائیں گے سوائے راستے جہنم کے ہمیشہ رہیں گے اس میں مکان صاح اللہ یزیر اور لوگوں آ چکا ہے تمہارے پاس رسول دل حق کے حق سچ کے ساتھ مر رب قوم تمہارے رب کی طرف سے عاملو خیر اللہ قوم مان جاؤ تمہارے لیے وہ بہترین ہے تخو اور اگر تم انکار کر دو تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں سن لو ان وال اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ جو آسمانوں زمینوں میں ہے کتاب لافی دین وہ اہل کتاب تمبی یا اہل کتاب وہ اہل کتاب والو لا تخی دین کم توجہ ہے لا تخ یعنی دین تو تمہارا ٹھیک ہے اصل دین تو تمہارا ہے مگر اس میں غلوم نہ کرو لا تخلوفی دین کم دین توحید ہے تمہارا یہ تو ٹھیک ہے تمہاری کتابوں میں بھی دین توحید تمہارے دعوے میں بھی دین توحید اور تم تو مانتے بھی ہو لا علاح مگر اس دین توحید میں لا تغلو تم غلوب نہ کراؤ آویزہ نہ مناؤ ملاو ملاوٹیں نہ ملاؤ ملاو ملاو زیادتی نہ کرو مبالغے نہ کرو ہاد نہ گزرو ملا تک لو اللہ حق نہ کہو اللہ پر سوائے حق کے کیوں مسیح عیسا بیٹا مریم کا یہ اللہ کا رسول ہے اس کا کلمائے ڈالا ہے اللہ نے اس کو مریم کی طرف و روح ہو اور ایک روح ہے عیسا اللہ کی طرف سے لہذا ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے تمام رسولوں سے پھر نہ کہو جو تین ہے دین تو تمہارا کیا تھا ایک ہے دین تو کیا تھا ایک ہے اور اس میں غلوم کر کے تم کہتے ہو کہ کتنے ہیں تین ہیں لا تک نہ کہو اے غلوم لا تغلو فی دین کو غلوب نہ کرو اپنے دین میں کیونکہ دین تو تمہارا یہ ہے لا الہ الا اللہ کتابوں میں بھی یہی ہے مگر غلوم نہ کرو اب غلوم کر کے کہتے ہو اللہ تکو سلام لہذا تم غلوم کر کے تین نہ کہو ایک تھا دین تمہارا اقرار تھا کہ دین تو ہے ہے ایک الہ ہے اب کہلوم کر کے کہتے ہو تین پہلے دین سے پھر گئے لو جو پھر گئے تو کون ہو گئے اب ان اہل کتاب کی زبیاں کس طرح حلال ہوگی یہ جو ابر اہل کتاب ہیں مشرق اہل کتاب ہیں ان کی بھی نہیں ہاں انم ملہ اللہ واحد انتہ خیر اللہ کم انتح رک جاؤ رک جاؤ یہ رک جانا خیر القم اس حال میں رک جاؤ کہ اچھائی ہی رہے گی تمہارے لیے انہد اللہ ایک ہی ہے صبح شریکوں سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو کیوں لہو ما فیسما سب اسی کے مملوک کر جو کو جسمانوں جو کچھ زمینوں میں کفا بلائے وکیلا بگڑی بنانے والا ہے لا لائے لاتا اسی سے تعلق ہے لا کا لاتکول نہ کہو تین کیوں ہرجت نہیں شرم کرتا مسیح کے ہو رہے بندہ اللہ کا وہ تو بندہ ہونے سے شرم نہیں کرتا تم محبود بنانے سے شرم نہیں کرتے ملل مل کا اور نہیں شرم کرتے ہیں فرشتے جو اللہ کے دربار کے مقرب ہیں اللہ کے قریب کیے ہوئے کے فان عبادت ہی جو بندہ بھی آر محسوس کرے اللہ کی عبادت سے اے ان ابو دیتے ان اب ہی ان ابو جو بندہ بھی آر شرم محسوس کرے اللہ کے بندے ہونے سے اور آکر خان بن کے رہے جمیا ضرور کٹا کرے گا ان کو اپنی طرف تمام کو اے پر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے امن اچھے کیے پورا پورا دے گا بدلہ ان کو اور بڑھا کے بھی دے گا ان کو اپنے فضل سے اے پر وہ لوگ جو آر سمجھتے ہیں بندہ بننے سے یا اللہ کی بدگی کرنے سے اپنے آپ کر لیے اللہ, اللہ کے بغیر کوئی بگڑی بنانے والا نہ کوئی مدد کرنے والا ترغیب دل القرآن وہ لوگ آ چکا ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے برہان حجتن کاتے اتن حجتن اجتن کاتے انزلنا الیکم اتن مبینا علیہ اتارا ہم نے طرف تمہارے نور قرآن پاک مبینہ جو اندھیر کرنے والا ہےمن اے پر وہ لوگ جو مان گئے اللہ کو وا تسم اور قابو ہو گئے اللہ کی ذات کو فصل پس داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں فضل فضل میں یہ چلے تے ان کو اپنی طرف سرا تم مستقیم مستقیم پہ چلا کر ماننا اسی طرح لکھنا یہ بھی کھڑے لیتا تے ان کو اپنی طرف سراتم مستقیماں سرات مستقیم پہ چلا کر کا ذیلی مضمون جب میٹنگ ختم ہو جائے تو مشترکہ اعلامیہ کے طور پہ اعلان کیا جاتا ہے کہ میٹنگ میں اجتماع میں یہ پاس ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ذیلی مضمون گویا پوری صورت کا پہلے جو کچھ گزرا ہے اس کے خلاصے کی طرف اشارہ کر کے صورت کو ختم کر رہے ہیں پوچھتے ہیں آپ سے فتوا پوچھتے ہیں اللہ فتویٰ دیتا تم کو میں رسول فتویٰ نہیں دے رہا بلکہ اللہ فتویٰ دے رہا ہے تم کو کلال کے متعلق کہ نرون حالہ کا. اگر کلاللہ مرد مر جائے اس کا دیتا کوئی نہ ہو اس کی بہن ہو خیفی فلاح نصف محترق اس آتا ملے گا پورے ترکے سے وہ, وہ, اور خود وہ اس بہن مر جائے تو وہ اس کا وارث ہوگا اگر اس کی بہن کا کوئی بچہ نہیں ہے انکانتا اس نتا اور اگر دو بہنیں ہیں تو ان کو دو تہائیاں ملیں گی پورے ترکے سے انکان اور اگر سارے تھے وہ بھائی رجالا و نساء بہن بائی سارے تھے تو پھر ہر مذکر کو مثل حصے دو عوطوں کے ملے گا یو بیان اللہ لکم بیان کر رائے کھول کے اللہ تمہارے لئے کہوں تم پانتظلوں کہیں پھسل نہ جاؤ واللہ بکل شیئن علیم اللہ ہر چی کو جاننے